صرحمن و رحمٰل وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صنبشہ اور صبح صبح باقی تمام خارن برادر سامعین سب کو شموسن باقی اسلامت کرتے ہیں اور سے پہلے آج عید عیدم المام دین البین علیہ السّلام سے تمام برادر خارن سامعین سب کو عید مبارک باد پیش کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو ستاون ہے ون ففٹی سیون اور اولاد آشریہ چونکہ ملا چل رہے اولاد عشریف میں سے درخت نمبر چھ ہے اور اس میں چونکہ اولاد آشریہ ابتداد سورہ الحم شریف سے ہاؤس بلڈر سے توم الحم شریف الحم شریف کا مختصر ترجمہ خلاؤ کو تو میں پہنچا دیا تھا تو عالم شریف کے اندر ایک خاص نقطہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوکس فرمایا ہے اور اس دعا کو ایک دعا ہے کہ جتنے سرأۃۃ المسکیم سلاأۃ الضین نمتا عل معضوب علضین تو سیدھے راستے پرانہ سکیم پر, پر نہا تھی ہے ہم ترین امور میں سے لہٰذا سلاۃ المستقیم ان کے حوالے اللہ اپنے کو وعدہ دیا تھا کو اس قرآن کے روشنے میں پیش کروں تو آج جو ہے وہی نقطہ توجہ دے دوں گا تو ایک تو سراعت کے معنی راستے کے معنی میں ہیں جیسے سُراعت عربی زبان میں راستے کو بولتے ہیں اور مستحیم سیدھے کے معنی میں ہیں تو شراط اور مستحیم سیدھا راستہ وہ راستہ جس پر جو جو اللہ تک جاتا ہے وہ راستہ جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر مکمل عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور دنیا اس آخرت دونوں میں شادت مند ہو سکتے ہیں جہنم سے بچایا جا سکتا ہے اور جنت کا عظیم نعمتوں کا آپ مالک بن سکتا ہے تو اس راستے کے پہچان جس پر جا کر ہم اللہ تک پہنچیں جو کہ مومن کے زندگی کا اصل آرزو اور مقصد ہے اس لیے یہی ہے کہ اللہ تک پہنچیں اللہ کی صحیح معرفت ہو اللہ کے دین کی معرفت ہو اللہ کے دین کو جانیں اور اللہ کے دین پر پھر چلیں ہاں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں دنیا حالت دونوں میں اور کامیابی حاصل کر سکیں اللہ کے دین پر چلے بھرے سیدھے راستے پر چلنے چلے بغیر کامیابی ناممکن ہے تمام ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائے گی محبود ہوگا ضائع ہوگا کارہ چلی جائے گی زیادہ نگرام اس لیے سیدھے راستے پر چلنا خدا پر پہنچنا سیدھے راستے پہ قائم ہونا ثابت ہونا اور سیدھے راستے پر ہی زندگی بھر چلتے رہنا نہایت ہی اہم امور میں سے ہے تو صراۃ مستقیم پر ثابل قدم رہنے کی دعا یا صرات مستقیم کی طرف رہنمائی کی دعا نہایت ہی اہم دعا ہے انسان صرارت مستقیم پر آنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا یہ راستہ ہے ہاں جی اور اس راستے پہ جائیں گے میرا آخری منزل ادھر ہے تو راستے پہ آنے کے بعد ہاں جی تو پھر آپ کو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے منزل محسود تک پہنچ جائے گی دیر راستے پر آنے کے بعد سرات انسان سر مستقیم پر آنے کے بعد اگرچہ کچوے کے رابطہ سے بھی چلیں ہاں جی لیکن آہستہ آہستہ بلاخر منزل محسود تک پہنچ ہی جائے گا دیر سے سیر لیکن سرات مستقیم سے اگر آپ ہٹ جائیں کیونکہ جو ہے اس کا ہر قدم کیونکہ انصاف سر مستقیم پر جب آنے کے بعد ہر قدم اس کے اس کو ہدف اور منزل تک منزل محسود سے نزدیک کرتا ہے خط و سکیم کے آنے پر تو آپ کے ہر قدم والا واستہ اٹھائے آرام آرام سے اٹھائیں لیکن آپ کا ہر قدم آپ کو ہدف اور منزل محسود تک نزدیک کرتا ہے پہنچاتا ہے قریب سے قریب تر ہوتا جل جاتا ہے لیکن اگر خدا نہ ہستا غلط راستے پہ آ گیا ہاں جی کسی گمراہ راستے پر آ گیا راستے پر آ گیا صلاحت سے ہٹ جائیں عقائد ایمانیات میں ہٹ جائیں یا عمل میں ہٹ جائیں ہاں جی تو اس تو جتنا آپ تیز چلیں گے اتنا ہی منزل سے زیادہ دور ہوگا سیدھی سے بات اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے کسی شہر میں جانا ہے ورنہ ایک بندہ ہے وہ ہاں جی لاہور سے کراچی آنا ہے تو وہ راستوں سے کراچی کے مثلاً بس روڈ پہ گاڑی اچھا ٹرک روڈ پہ بس روڈ پہ یا ٹرین پہ آ جائیں تو کراچی آنے والے روڈ پہ آ جائیں تو وہ کراچی پہنچے گا والا آرام آرام سے آ جائیں لیکن وہ اگر کسی اور جگہ پر جانے والے پیشہ ور والے راستے پہ جائیں یا کراچی لاہور سے کراچی آنے والے راستے کے آنے کے بجائے کوئٹہ والے راستے پر چڑھ جائیں یا بچے چند جانے والے راستے جائیں تو جتنا تیز لگے گا اتنا منزل سے دور ہوگا بالکل یہی راستہ یہی سلسلہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا بھی ہے جن سیدھے راستے پر آنا سیدھے راستے پر قائم ہونا سیدھے راستے کو پانا پھر اس پر چلنا یہ دین کے باب میں نہایت اہمیت رکھتے ہیں لہذا جو ہے ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے عشرت راستے کا پانا نہایت ضروری ہے جگہ کی عید دن شراطرم سکیم کے دو معنی کیا ہیں ایک معنی یہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب رہنمائی فرما عید دن ہمیں سیدھا راستہ دیکھا ایک یہ معنی ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے سیدھا راستہ آپ نے پال لیا قرآن اور اہمیت کا راستہ سیدھا راستہ ہے اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے جو مسئلہ کا آپ نے اختیار کیا وہ سیدھا راستہ ہے سیدھا راستے پر تو آ گیا اس دین کو قبول کیا اس راستے پر آیا اس کے بعد اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کے دعا ہے. کہ چنانچہ کے علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ وجہ سے عہدینصرات المسکیم مند عمومن مسلمان ہونے کے بعد پھر عہدینصرات المستیم کہنے کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا پھر وہ ہم مانا بندے مومن جو سیدھے راستے پر آئے ہوئے جب بولتے ہیں ہر سرات المستقیم اس کے معنیٰ یہ ہے اے اللہ علّہ سب بتنا اللہ سراتُ المستقیم ہے یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے ہمارے پاؤں سیدھے راستے پر جمے رکھیں ہاں جہاں یہ دونوں معنی جو ہے صحیح ہے کیونکہ انسان کو جو ہے انسان کو ہمیشہ راہ راست سے بھٹک جانے کا خطرہ ہے اور شیطان اسے لوزش کا شکار کرانے کا امکان ہے اور انسان کو جس طرح ایک کمرے کے اندر لائٹ روشن رکھنے کے لیے وہ کمرہ روشن رہنے کے لیے مرکز سے بلب کو مسلسل بجلی ملتے رہنے کی ضرورت ہے ورنہ جو ہے اگر وہاں سے کنکشن بند ہو گیا تو بلب خاموش ہوگا اور کمرہ تاریخ ہوگا اور بلب خاموش رہنے میں ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتا تو بالکل اسی طرح اگر اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں مسلسل نور ہدایت ملتے نہ رہیں ہاں جی تو گمراہ ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتے کوئی دیر نہیں لگتی بس ایک شبہ کا ذہن میں آنے کا دیر رہتا ہے اور شیطان نے اگر شبہ ذہن میں ڈال دیا تو انسان کے کافر و مرتد ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتا لہٰذا ہمیں کمال حجضی کے ساتھ اللہ تمار و تعالیٰ کے حضور سے ہدایت اور ہدایت پر قائم مثابت قدم رہنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنے رہنا چاہیے اور دل جان سے ہمیں پوری حضور قلب کے ساتھ پوری عزیزی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پوری انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور میں یہ دعا کرتے رہیں ایک دن المستقیم یہ اللہ میں سیدھے راستے کی جانب رہنمائی ہوماں سراعت اللہ نم تعلیم ان لوگوں کا راستہ اللہ دن نے انعام کیا ہے غیر المعوب علیہ وََََََََََََََََََََََ علين نہ راستہ جن پر تو نے غضب اور قہر کیا اور وہ تیرے راستے سے بھٹک گئے اس دعا کو كمال عاجزى کے ساتھ انسان پڑھتے رہیں کیونکہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو گمراہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتا چنانچہ جى قرآن باغ میں اللہ خود فرماتا ہے ويل اللہ فضل اللہ عليكہ و رحمت اللہ طبا تم اللہ بندہ اگر اللہ کے فضل و رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تو ضرور تم سب شیطان کے پیروی کرتے ہیں سوائے تھوڑے لوگوں کے وہی انبیاء آئمہ اور مخلصین ہیں ان کے علاوہ سب شیطان کے پیروکار بنتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے ان دوسرے آدمی پھر اللہ فرماتا ہے ولا اللہ فضل اللہ علیکم رحمۃ اللہ کن تم اگر اللہ کا فضل الرحمت نہ ہو تو تم سب خسارے میں پڑ جاتے ہیں گاٹے میں پڑ جاتے ہیں مگر اللہ کے فضل اور رحمت میں ہاں جی اگر اللہ فضل الرحمن نہ ہو تو تم سب ضرور گاٹے میں بڑھتے ہیں اللہ الرماتیں ہیں ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فضل رحمت کا محتاج ہے ہاں جی اور سراعت کی معرفت اور اس پر سابق قدم رہنا نہایت اہم ہونے کی وجہ سے اللہ نے نماس ہی کے اندر چوبیس گھنٹے میں اس دعا کو یعنی صحت سراط المستقیم کو کم از کم سترہ مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہاں جی چونکہ سترہ مرتبہ فرض تو واجب جو اقرام نماز سترہ ہے اور ہر حکد میں عالم شریف ہے تو ستنا مرتبہ ہمیں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا اور نماز جو کہ دین کا ستون ہے ہاں جی اس ستون کے اندر بھی اصل مسئلہ سراۃۃ المستقیم پر قائم رہنا اور صلاحت مستقیم کو پانا تھا اس لیے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا اور پڑھتے رہنے کا حکم دیا اور کثرت سے پڑھتے رہنے کا حکم دیا کم از کم سترہ مرتبہ اگر کوئی سنت نوافل کو روزانہ کی پورا کریں تو اکاون باون مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم دیا گیا تو لہذا جو ہیں اس دعا کا پڑھنا نہایت ضروری ہے اور صلاعت المستقیم کیا ہے اور کن کا راستہ صلاۃ المستقیم ہے تو اس سلسلے میں قرآن پاک اور احادیث میں کافی رہنمائی موجود ہے ان میں سے نمبر ایک جو ہے اللہ کا راستہ ہی شراعت المستقیم ہے قرآن باغ میں ہاں جی جنانچہ اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے قرآن فرماتے ہیں میرے رب کا راستہ سراۃ المستقیم ہے سر ربی علیٰ سراۃۃ المستقیم اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے فرماتے ہیں بے شک میرا رب سرات المستقیم پر ہے میرے رب کا راستہ سرات المستقیم ہے سرح ہوتا نمبر چھپن اسی طرح ایک اور آئزم فرماتے ہیں سورہ عالم اکم ان اللہ رب و رب بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے فابدو ہو تم سب اس کی عبادت کرو حضرت عیصٰ علیہ السلام کی زبان سے حاضر صراط تو مستقیم بس یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کرے اسی کی عبادت بندگی کرے تو اللہ کے راستہ اللہ کی بندگی سیدھا راستہ ہے اور اللہ کے پیار دوسرا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سراۃۃ المستقیم ہے اللہ علیہ شقرآن کے اندر فرمائے یاسین القرآن الحکیم یاسین اور قرآن حکیم کی قسم اللہ قسم گا کے فرماتا ہے ان نقل ممین المسلین میرے پیارے حبیب آپ ضرور اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور اللہ کے رسولوں میں سے ہونا کافی تھا المستقیم کو بیان کرنے لیکن پھر تاکہ فرمائے علیٰ سراعۃ المستقیم اور آپ ہی سیدھے راستے پر ہے آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے تو اللہ ہی پیارے رسول کا راستہ سیدھا راستہ ہے اس کے بعد تیسرا جو ہے تمام انبیاء شدّ شودا صالحین کا راستہ سلاعت المستقیم ہے نے فرمایہ کیونکہ سلاۃ المستقیم اللہ کے انعام شدہ ہستیوں کا راستہ ہے اور نسریِ قرآن سے انعام شدہ ہستیاں یہی چار گروہ ہیں قرآن فرمایہ سرئے انا سرع نساء آئے نمبر میں نائن ایک ستر میں اللہ مات و رسول جو اللہ رسول کے تعاط کرے اولا تو بے شنگ لوکین اللہ منبین و سدین و شدائے و صلیین حسن اللہ کا رفیقہ اللہ جو اللہ رسول کے اطاعت کرے تو بے شنگ یہ ان لوگوں کے ساتھوں کے گے جن باع نام کیا تو وہ لوگ جن باعث نام کیا وہ کون ہے اس کو بیان کریں قرآن وہ امبیاں صدقین شودا ہے صالحین اور یہ لے تمہارا کتنا اچھا سفر فی کا سفر ہے ساتھی تو ہر نبی کے دور میں یہ ہستیاں انبیاء صدقین شودا اور صالحین نام شدہ لوگوں میں سے اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے ہاں جی ہر نبی کے دور میں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدی کے لیے یہ چاروں گروہ سمت محمدی کے لیے بھی جو ہے سمت کے اندر سے اس امت کے اندر بھی نبی بھی ہیں اللہ کے پیارے نبی ہی عیساد کا مزاق ہے صدقین میں علیہ السلام کو صدیق اکبر کہا ہے تو علیہ السلام کا راستہ سے انعام شدہ لوگوں کا راستہ ہے شہدا ہمارے سارے بارن کے بارہ آئین میں شہید ہوئے کسی کو زہار سے کسی کو تلوار سے اولا علی اور میں حسین کر کرولا کو تلوار سے باقی سارے آئم علیہ السلام کو زہار سے شہید کیا ایک امام زمان صرف پردہ کے میں ہیں اور صالحین یعنی اللہ کے نیک و کار مطیف ہم بندار بندہ اللہ اللہ کے اعتط و بندگی میں عمارحات کے ذریعے سے صالحین کے درجے کے لیے پہنچنے کے لیے جنہیں بھی مقامات طے کرنے ہیں ان میں بھی اعیم اہلت سے بڑھ کر کوئی نہیں لہٰذا یہ چاروں گرو انعام شدہ میں سرفری عیمِ اہل علیہ السلام ہے لہذا جو ہے یہ اہدیت علیہ السلامی سمت میں سے اللہ کے انعام شدہ حستیاں ہونے میں ہمیں کسی قسم کے شک شبہ کی نہیں ہے جب یہ ہستیاں جو ہے اسعاد کا مزاح ہے تو انہیں کا راستہ بھی سراعت المستقیم ہونے میں ہمیں کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش نہیں اس کے علاوہ احادیث میں جو ہے حدیث سے تواتر کی حد تک ہے تواتر کی حد تک احادیث موجود ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہی سرات المستقیم ہے جیسے عالین علیہ السلام سے قالکر صلی اللہ علیہ مدد قربہ جو ہے مدد نمبر دو جو ہے حدیث نمبر سے تارہ میں علیہ فرماتے ہیں علیہ وسلم ہیں مسئلہ ادبی کا مسئلہ صفینت نوں میرے اہل بیت کی مثال نو علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے من تعلق بھیا جو بھی ان سے تعلق جوڑیں گے ان کے دامن تھامیں گے نہ جاؤ بے و نجات پایا ومن منتخلہ بہانہ جو ان سے جو رخ پھیلے ان کے دامن نہ تھامے ان کی ولایت معمت کو قابول نہ کرے داخلہ فنار و جہنم میں داخل ہو گیا تو ہدایت کا جو ہے معیار اجمۂ الویت علیہ السلام کو قرار دیا اور اس طرح علیہ السلام سے ہاں جی اس حدیث کے تجمہ ہو گیا چوں کہ الحویت علیہ السلام کا راستہ شرات المستقیم ہونے کی وجہ سے جو لوگ اس راستے سے منعف ہو گئے وہ داخل جہنم ہوا اگر ایک اور حدیث حضرتی علیہ السلام فرماتے ہیں نہن سراعت المستقیم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے تمہیں جو قرآن پاک میں سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے وہ سیدھا راستہ ہم اہل بیت ہیں نہ نوشرات المستقیم تبصر نو نَِ سی سورہ حمد کے ذل میں آتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا راستہ جو ہے راستہ ہی شرات المست سومت کے لئے سرا سیدھا راستہ مستقیم ہونے میں المستیم ہونے کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب محمد الصفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث احادیث بیت علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا اور ان کے دامن تھامنے کا ہمیں حکم دیا اور حدیث سغلین کی صورت میں البید کو قرآن پاک کا عید و برابر مساوی قرار دیا اور علیہ السلام کی ولاعت کو تھامنے کا حکم دیا اور اہلیت علیہ السلام سے دشمنی کرنے والوں کو اپنا دشمن قرار دیا نبی نے اور ان سے دوستی کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ رسول الاک اپنا دوست قرار دیا اور اہلت علیہ السلام کو اس امت میں سے افسل ترین ہستیاں قرار دیا اور ان کے ذکر کو عبادت کرا دیا اور مولا امام حسن حسین علیہ السلام کو نہ صرف جنتی بلکہ اہل جنت کے سردار قرار دیا اور حضرت زہرا علیہ السلام کو عالمین کے خواتین کے سردار قرار دیا اور تمام علم اہلت علیہ السلام کو متحرن معصمون قرار دیا پاک اور معصوم قرار دیا اور آئمۂت کے بارے میں آیا کلعمین قریش و بنی ہاشم سب بنی ہاشم سے ہوں گے فرمایا اور ہمارے سارے علمہ بنی ہاشم اور قریش سے ہیں یہ سب فضائل یہ سب ان عادیث ہیں خس کے چونکہ اتنا سارے عادیث نقل کرنے میں تو وہ تو لمبا کئی چار پانچ اور ہو جائے گا وہ ہمارے نہیں ہے تو یہ سب فضائل اسی لیے ہے کہ بیت علیہ السلام کا راستہ صلاعت المستقیم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ہی راستہ ہے لہذا بند مومن کو چاہیے کہ اپنی نمازوں اور دعاؤں میں اللہ تبار و تعالیٰ کے حضور صلاع المستقیم کی جانب رہنمائی اور صراۃۃ المستیم پر ثابت قدم رہنے کے کمال خوضو و خوشو کے ساتھ دعا کرتے رہیں اور شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اس دن صراۃ المستقیم سے ولیز تک کمال عاجزی اور خوضو خوشو سے پڑھیں تاکہ سراۃۃ المستقیم پر ثابت قدم و قائم رہ کر کل خیمت میں نجات پا سکیں زین گرامی اللہ کی غذب کا شکار غذب کا شکار نہ ہو اور گمراہ لوگوں میں سے نہ ہو جائیں ورنہ آپ کے ساری کوششیں رائے گان ہو جائے گی سات مستقیم پر فائز ہو کر اگرچہ آپ کشوے کے رفتار سے بھی چلیں گے پھر بھی آہستہ آہستہ منزل تک قریب تریب ہوتا جائے گا لیکن صادم سکیم سے ہٹ جانے کے صورت میں آپ جتنی تیز چلیں گے اتنی ہی سیدھے راستے سے دور ہو جائیں گے لہٰذا اللہ کے حضور صاعت مستقیم اور سیدھے راستے پر قائم پر قائم رہنے اور سیدھے راستے کو پانے کے لیے کمال صد و اخلاص سے دعا کرتے رہیں اور مغضوب نوازو علیہم اور ظالم کی جماعت میں سے شامل ہونے سے اللہ تبار و تعالیٰ کے حضور شدت سے پناہ مانتے رہیں تو اللہ ضرور رہنمائی فرمائے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے و الدین جا دفینہ لنا جو اللہ ہمارے راستے میں ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے راستہ پانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہم ضرور ان کو ہمارے راستے کا جو ہے رہنمائی فرمائے کا اللہ نے خود وعدہ فرمایا لہذا اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام انسانوں کو بھی سیدھے راستے کی جانے کی رہنمائی فرمائے اور ہادی و مہدی حجت حق قائم میں عال محمد امام محمد مہدی علیہ السلام کی ظہور میں تاجر فرمائے تاکہ صرف مستقیم تک رسائی سب کے لیے واضح آشکار اور آسان ہو جائے آمین یا رب العالمین اللہ صلی اللہ محمد وال محمد یہاں تک صرح الحمدریف کا ترجمہ اور توضیح مکمل ہوا اور آگے باقی دعائیں آصلی انشاءاللہ شاء آگے بڑھیں گے